ماں دنیا کی عصیم ترین ہستی ہے ماں کی ختم تلی جنت ہے ماں کا سایہ سایا ٹھنڈی چاؤ ہے ماں کا دوسرا نام جنت ہے नहीं کا میںاویا میں میں چھاوا ای میں کے منہ سے نکلے ہوئی دعا خدا بھی جد تک نہیں میں پیندی جد تک آندا نہیں میں ماں زندگی کی تاریخ راہوں میں روشنی کا مینار ہے ماں کے بغیر گھر ایک قبرستان ہے ماں کی آگوش انسان کی پہلی درس ہوتی ہے ماں کی محبت پھول سے زیادہ تور و تازہ اور لطیف ہے سارے <سؤال> ہاں ہوں رونک سارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا میری ماں مجھے پکارتی تو خدا کی قسم میں دوڑتا ہوا آتا اور اپنی ماں کے قدموں میں گر پڑتا